اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اور آزمائش اس کی جو ہے تو تین جذبوں کا مقابلہ کرنے میں غضب, غضب حیرت شاو غضب کا جذبہ دیا گیا ہے انسان کو اپنے مفادات کو بچانے کے لیے اور فوائد حاصل کرنے کے لیے اور حرس کا جذبہ جو دیا گیا ہے تو وہ نے ضروری چیزوں کو جمع کرنے کے لیے چاول کا جذبہ جو دیا گیا ہے تو صاف افزائی کے نقصان دیا گیا ہے گئے عرض کو آدھے اعتداد میں رکھنا یہ تو شریعت اور ذہین ہے ہاتھ سے نکل جائے تو یہ پھر انسان کے لیے نقصان اور تباہی سچ بات ہے کہ روزی کمانے کا انسان کی ضرورت نہ ہوتی تو کوئی آدمی کام ہی ہی نہیں کھڑا آدمی کو گھوم کی گرمی میں دو گھنٹے کھڑا کر دینا جوب میں سر چکرا کر گروز پر گر جائے گا اسی آدمی سر پر بیس کلو کی تراری سیمٹ کی اور جو مزدور اٹھاتا ہے اوپر لے جاتا ہے یا بیس سیٹیں اور اس کو آٹھ گھنٹے اوپر چڑھایا نہیں جوتا رہے اوپر چڑھائے نہیں جاتا رہتا ہے کیونکہ اس کا جو ہی کا جذبہ ہے وہ کام میں آ گیا مزدوری ملنے کی وجہ سے اس کو چلایا جا رہا ہے شاہ کا جذب شاہوانیہ شاوان اس عورت گورنہ کا اچنا مجبور نہ کرتا تو کوئی آدمی ان بلاؤں کو گلے میں ڈالنے کا تیار نہ ہوتا یہ پشت والوں کا محاورہ ہے عورت کے بارے میں سپوز ہے نا میں غلب ہوں اس کا کیا مطلب سرفراز سے سپوز ہے نا غلب ہو لیکن کوئی غور نہیں کیا جی صاحب اس کا کیا مطلب ہے جی نیا بے خوراکی بلغوبی کی ستنی انتہا ہے کہ بدگونا اس کو تو کھا رہی ہوتی اللہ کوئی تیار نہ ہو لیکن اللہ نے ایسا جذبہ رکھا ہے کہ اس کے ہیں انسان اس کی طرف مجبور ہوتا دوڑا فرشتوں میں جو ہے تو نہ شاوت ہے نہ رضب ہے نہ رسم اس چیز کی آزمائش نہیں ہے ترقی نہیں ہے تو ان سارے جذبہ بڑے مزے ہیں اور ان مزوں کو ترک کر کے اللہ کی طرف آنا ہوتا ہے اور اللہ تبارک طالین شریعت اسلامیہ نے ان کے خاتمے کو حکم نہیں کیا ہوا ہے ان کے خاتمے کو حکم نہیں کیے ہوا ہے ان کو احکامات کتاب لانے کو پنچاؤں احکامات کے تابے استعمال خاتمہ کرنی پڑوں جس کا واقعہ بزی کو غور کرے یاد آئے کہ ایک آدمی آئے ان نے کہا میں اپنا اعلی اتلاسل کو ہی کاٹ دیتا ہوں تاکہ شا وقت کیا اعلی نہ رہے جان چھوٹ جائے سوگاہ کے گرفت کو اگر تم اس کو کاٹ دو تو تمہارے بال بال میں شاوت آ گے پھر کیا کرو گے اگر سالمی رحمتہ اللہ علیہ کے کوئی افغانی پٹھان کوئی مرید ہے اس نے ان کو خاتم دکھایا اگر ملا سالم رحمۃ اللہ علیہ کو سالک میں وہ حوالہ پائے ہوئے ہیں اسے لکھا ہوا ہے کہ ہمارے علاقے میں بندوق رکھنی پڑتی ہے بندوق رکھنی پڑتی ہے فادر کا سامان ہوتا ہے تب مجھے اس بات کا خطرہ شک ہو رہا ہے کہ وہ پارسی میں سے لکھا ہوا ہے کہ بندوق آلہ ہے کہ تکبر کا آلہ ہے بندوق تو اس کو رکھنے کے وجہ سے مجھے یہ خطرہ ہو رہا ہے کہ میں تکبر ہوں صلاح ہو کر تکبر کا گنہگار نہ ہو جاؤں So, لہذا میں منظور کو رکھوں پھوڑوں نے جواب میں لکھا کہ وہ جو مخصوص ہم آئے ہوا تھا وہ کا نیند ہے اس کو بھی کاٹ چاہیے تو ایک طرح کو جواب دیا کہ اب ایک چیز حفاظت کے لیے ضرورت ہے تو اس کو تو رکھنا پڑے گا اب قبر کے جذبات سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کو غیر جذبہ کے تحت استعمال نہ کرے آدمی تو غرض یہ کر رہا تھا کہ شریعت اسلامیہ نے جذبات کا خاتمہ نہیں کیا نفس کشی ہماری شریف نفس کشی نہیں ہے عام طور پر لیکن فلاں بزرگ نے بڑے مجاہدات کی اور نفس کشی حاصل کر کے اللہ کا تعلق حاصل کیا میرے غیر موقفین لوگوں کی تعریفیں ہوتی ہیں نفس کشی, آ, نفس کشی ہے نفس نفس کشی کشی نہیں ہے نفس کو کھینچ کر احکامات پر لانا ہے خاص نہیں کرنا نفس کشی نہیں ہے نفس نفسکشی ہے غیر موقفین کی تعریفیں ہوتی ہیں واقع اور ماہرین شریف نہیں ہوتے وہ لوگ میں غیر مقین کی بہت بڑی کھیپ آئی ہے اور خصوصاً جب کہ اہل علم بزرگ پاتے رہے ہیں تو گڈیوں پر ان پڑھ الادیں بیٹھتی رہی ہیں اب ان ان پڑھ اولادوں کو جس نے جیسے چلا دیا وقیر گی ہےفسکشی نہیں ہے نفس خوشی ہے نفس کشی نہیں ہے نفس کشی ہے کہ نفس کو کھینچ کر حکامات پر لانا ہے اب ہوتا ہے یہ جب آدمی نیک ماحول میں آتا ہے اور بیٹھتا اٹھتا ہے اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے گزرتے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اس راستے کی روشنی دکھا دیتا ہے اور اس پر چلنے لگتا ہے لیکن حال اس کا نکاسی ہوتا ہے, حال اس, کا ہی ہوتا ہے. اس ماحول نے اس ماحول کی برکت کی وجہ سے آگ سے پر آیا ہوتا ہے اس وجہ سے چلنا رہا ہوتا ہے جیسے دودھ میں بیٹھا ہوا ہو تو بدن گرم ہوا ہوا ہوتا ہے آگ کے پاس بیٹھے ہوا آدمی گرم ہوا ہوتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے کہ کہیں یہ سردی مجھے نہیں لگ رہی ہے وہ تو حال آ رہی ہے یوں دھوپ آٹھی تو آپ ٹھٹ رہیں گے اور ترین کپڑوں میں اگر بیٹھ رہے تو کانپیں گے آگ سے اٹھے تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ٹھنٹ رہیں گے کاپیں گے زیادہ دیر اگر ٹھنڈ میں رہ گئے تو زکام اور کھانسی ہے اور رہے گے تو نمونیاں. ہوتا ہے بعض اوقات سالے کے لیے اپنی اصلاح کے بکلنے والے کو بعض اوقات سالے کے نکاسی چیز کو اور عارضی چیز کو یہ تو پکی اور دائری سمجھ کر احتیاط چھوڑ دیتا ہے اور ماحول کو چھوڑ دیتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی دنوں میں ہی آپ نے بیل عالت پر چلا جاتا ہے ہمارے یہاں دو تین سالم ہوتے تھے اس نے بی ایس سی وغیرہ کیا تو چار چار مہینے سے ایک سے چلا لگوایا دو سے چار چار مہینے لگوائے مولا صاحب رحمتہ اللہ مندر صحیح تو ان کی مجلس باقاعدہ آتے جاتے تھے ایک ان میں سے میرے پاس ہے تو ہی میرے پاس تو اس کو بادر میں کی قیات اللہ کے ذکر میں حلاوت اور وہ محسوس ہو تو تنظر مجھ سے کرے اور کہے اللہ کا فضل ہو گیا پہنچ گئے کامل ہو گئے اللہ کی تو اللہ گیس ماحول سے ہٹا کراچی گیا کراچی کے ماحول میں پہلے ذکر از کار جماعت کی نما مسافر میں سر اچھے اس میں جس بات کو آج میں نے خاص طور سے کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آج پاحول سے ہٹ کر جب اس کا حال پکا نہ ہوا ہو خراب ماحول میں چلا جاتا ہے تو اسے پھر اپنی حالت پر آ جاتا ہے اور نفس کے چسکوں مزم میں اسے مڑ جاتا ہے پھر اس کو وحشت ہو جاتی ہے باقاعدہ حضرت کی کتابوں میں لکھے ہے اس کو وحشت ہو جاتی ہے اس ماحول سے جس میں زندگی بدلی تھی اسے اس کو وحشت ہو جاتی ہے ابھی چاہتے اگر پھر وہاں گئے تو وہ پھر وہی حال ہو جائے گا اور یہ مزے رہ جائیں گے نس کے تو دیکھو اگر تم چلے گئے نا پھر وہی حال ہو جائے گا یہ مزے رہ جائیں گے اور نس پھر آنے نہیں دیتا معشد ہو جاتی ہے معاشرت کے بعد پھر جو ہے تو عداوت ہو جاتی ہے یہ لوگ برے رکھتے ہیں کہ ان کے پاس گئے تو پھر جو میرا یہ حال کر دیں گے ان کے خلاف باتیں کرتا ہے اور ایک یہ بات ہوتی ہے کہ شیطان عبراس دن کو جس ماحول سے فائدہ ہو رہا ہو یا اس کا بیس کا طلب ہو اس کو فائدہ ہو رہا ہو تو اس کو بدگمانیوں میں مبتلا کرتا ہے یہ اکثر خالقین پر یہ حال آتا ہے تاکہ یہاں سے ہٹ جائے اور کٹ جائے ان کا فائدہ رک جائے خوف کے اُس سے خلاف بولنے لگتا ہے خلاف خدا بنانے لگتا ہے یہ کو وشد کے بعد عداوت ہوگی گئی عداوت ہوگئی اور عداوت سے آخری واپس نہ بڑا تو عداوت جو ہے یہ سلب نسبت اور آخر میں سلب ایمان ایمان کے خاتمے کا ذریعہ بن سکتی ہے ماحول کو نہیں چھوڑنا کرتے کرتے بریک ذرا اللہ تعالیٰ فضل فرماتے حال پکا ہو جاتا ہے آپ کے چینڈ کو پانی میں ڈالیں تو دوسرے دن وہاں کی کیچڑ ہوگا اینٹ نہیں ہوگی اگر یہ شکل اس چین کی تھی اور پنکھی اینٹ کو ڈالیں تو پانی کے اندر پڑے پڑے, پڑے. کتنا سے چلتی ہے ضیر شاہ صاحب کیٹ پانی کے اندر پڑے یہ کتنا عرصہ چل سکتی ہے جی؟ سال آ سال چلتی ہے خوشگوی پر کھڑی ہوئی ہو تو مغلوں کی چار سو سال چلی ہے اور ابھی بادشاہی مسجد کینٹیں اسی طرح اور زمین کے اندر ہو پانی کے اندر پڑی ہوئی پانی سے گزرتا ہو گزرتا ہو پچیس چالیس سال پچاس سال پھر بھی چل سکتے ہیں کب پکی ہو گئی اب اس کا تو وہ آج سے نکل کر اب ایسے حال میں ہو گئی ہے کہ اب پانی اس کو متأثر نہیں کر سکتا اس کی حید کو شکل کو بدل نہیں سکتا ہے کیونکہ اس کا ہال پکا ہو گیا ہے اور حال پکا ہوتا ہے اپنی اپنی استداد کے مطابق مختلف وقتوں میں گاؤں کی زندگی نہیں گزاری نا دواروں کو اوزار بناتے نہیں دیکھے درانتی بناتے ہوئے کلاڑی گرانتی کدال گانجی سب ہمارے یہاں دیہات میں اپنے کو تہوار بناتے تھے اس کے لیے گرم کی ہوئے لوہے کو کوٹنا ہوتا تھا تو ٹوٹنے کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ عمر پچیس سال ہو بیس پچیس سال کے درمیان اور شادی نہیں ہوئی وہ آدمی کا کام کرے گا. اگر کوئی دوسرا بڑی عمر کا آدمی کوٹنے کا کام کرے گا یا شادی شدہ آدمی کمر کا درد ہو سکتا ہے بڑی بھارت کی بغیر ٹیسٹوں کے اور ایم آر آئی سے سے بیاض دکھ رہے ٹرانسفر ہو جائے نہ ہوتا تو اس کو لوہے میں رکھتے تھے نا تو آگ میں اس کے پیچھے وہ بکری کی کھان سے بنے ہوتا تھے مشقے سے اس پیسے کر کے مارتے تھے اس کو ہوا کوئی نہ وہ دیتے تھے لوہا اندر رکھا ہوتا وہ گرم ہوگا سرخ ہو جاتا پھر وہ خدان پر رکھتا تھا لو ہاتھ پھر یہ نوجوان ہوتے لڑکے لڑکے کو سوری چاقو درانسی بن جاتی تھی تھوڑا اس کو ہوتا تھا ایک عمل کرتا تھا وہ ٹھنڈے پانی کے اندر اس کو ڈالتا تھا ہمارے اس کی نظارے کے ان کو وہ کہتے ہیں پان دینا پان کیا کہتے مروزوں کی بچت میں سویا جی سبزیوں کی بچوں میں کیا ہے جی سبزی کے علاقے والوں نے گزاری پتہ نہیں تو پانچ دینے کے طریقے ہوتے تھے چھری بیگ تو سورم اس کے ڈال کر سور میں گزار یہ سخت بہت ہوتی تھی تیز دیر سے ہوتی تھی اور ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا تھا تیز پان دینے کا طریقہ اور دینے اس کو آہستہ پان دبوتے تھے اس میں وہ وہ لوہا نرم آتا تھا تیز اچھا ہوتا تھا ٹوٹتا نہیں تھا وہ سخت نہیں ہوتا تھا پان دینے کے دو طریقے تھے تو کیا کے دوار کی بات آپ کے مطابق پکا ہونے کا پکا ہونے کی بات کر رہے تھے دینا پانڈ دینے سے پکا کرتے ہیں نا حال کو تو اپنی اپنی کے مطابق کہ مشایخ کی قوت باطمی کی بقدر اور مریض کی باطمی استداد کی قدر دونوں کی باتیں استدا میں کام کرتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں استداد تو وہ تھی ایمان کی حالت میں ایک دفعہ دیکھنے والا آدمی ساری منزلت اور ظاہر باطن اندروست اور دل ضمیر روشن اور آدمی کامل پر. اتنا کامل کے سارے اللہ اللہ مل کر ایک دفعہ سی نگر والے شادی کو نہیں پہنچ سکتے التاف صاحب وغیرہ کو میں نے وہ ڈاکٹر صاحب دکھایا ہے ملنے کی رعایت ان کو میں نے کہا کہ صرف ایک مجلس میں اس کا کام ہوا ہے صرف ایک دفعہ اور ایسا ہوا ہے اس کی عمر جو ہے کوئی 32 سال پینتیس سال پینتیس سال پینتیس سال میں ہو گئی اس کی اور شادی سے نہیں کی ہوئی ہے اور یہ جب بھی ملنے کے لیے آتا ہے اس کے بعد میں مکمل سکون ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک ذرا بدمگائی کی نوشت بھی نہیں ہوتی ہے لدکاری جو چھوڑیں بدنگائی کی نوشت بالکل نہیں ہوتی اب اچھی استعمال ہے چلاتبارہ طرح کا فائل کرنا تو حال کے پکا ہونے تک محنت کرنی ہوتی ہے حال جب پکا ہو جائے پھر وہ بگڑتا نہیں اس میں کمی آتی ہے ضرور خراب ماحول میں جانے سے لیکن خاتمہ نہیں ہوتا لیکن اپنے آپ کو کبھی بھی کامل پکا نہیں سمجھنا چاہیے ہمیشہ اپنے آپ کو خطرہ خطرہ خطرے میں کچا خطرے میں گرا ہوا نہ کسی وقت بھی دن کا ہاتھ بدل جانے والا سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ماحول کی حفاظت میں رکھنا چاہیے ہمیشہ اپنے آپ کو ماحول کی حفاظت میں رکھنا چاہیے ورنہ آدمی کا گراوٹ کا خطرہ ہر وقت لگا رہتا ہے ضرور میں آتا ہے کہ ایسا دور آ جائے گا کہ صبح آدمی ایمان کی حالت میں کرے گا اور شام اس کا ایمان سلب ہو سکتا ہوگا شام ایمان کی حالت پر ہوگا صبح ایمان خلب ہو چکا دنیا کی چکا چون مال و دولو چیزیں اشیاء نفس کے مزے چسکے ان کے پیچھے پڑھتے ہیں آپ اور اللہ تعالیٰ کی زندگی جو ہے ہماری زندگی اللہ تباہ کے سالے والی زندگی اس کا مزاق چسکا نقص کے چسکوں بدو سے بہت زیادہ ہے لگن کھلتا تب ہے جب آدمی اس کو سیکھ لیتا ہے جیل سے آدمی آیا کرتا ہے آپ مطلب کسی کی ملاقات شاید سنی ہوگی وہ غوث نام اس کا غوث نہیں یاد ہوسم ہوش ہمارے بلان صاحب کے مریض ہے اور اللہ نے تو ایک, ایک دار الحم منایا جیل میں دوست نے اپنے حالات مجھے سنائے انہوں نے کہا کہ میں شطرنج کا اڈا چلاتا تھا جیل میں اور کھیلنے کے لیے آیا بازی سات سات دن گھر نہیں جاتا تھا اور سات سات دن بازی لگتی تھی اتنی لمبی کہ اس میں سے کھانے کے لیے پیشاب شدہ والے کا مسالہ اور اس کی یہ تو کٹی کو اسٹور کرنے جانتے یہ بہت بڑی ہوتی ہے کیونکہ وہ بارہ بارہ گھنٹے چوبیس چوبیس گھنٹے کل ہی اٹھتے ہیں لگے ہی ہیں کیوں جی مزہ آ رہا ہوتا یہ جو ہے ڈراما ہے بینو جام دا جام یہ کس پہ لکھا ہوا ہے کس جو کس کو دے دیا ہے اچھا ایسے یہ بھی سنا ہے ڈائریکٹر گزرا ہے نا ہاں ہو سکتا ہے اس لکھا ہوا ہو ہاں ہاں لیکن ہے بہت بھارت اوسط ہے جو منظر کشی کی ہے پٹھا کہ اس کے معاشرے کی پڑی آخر میں اس کے کردار کا نام فساد میر ہے نا اس کا نام ہے باہر وہ اسے اس کی مجربی ہوئی جاری کی ایک آدمی کہتا ہے کہ بیٹا جو تمہارا بیمار تھا وہ اب چارپائی پر گر گئی سکتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے جی تو دوسرا کہتا, ہے کہتا ہے کہ اس کی حالت بہت غیر ہو گئی ہے پھر کوئی گھنٹے کو کہتے ہیں وہ اب یا اس کی ہسکیاں بند گئی ہے پھر نہیں جاتے پھر آدمی اگر کہتا ہے کہ وہ مر گیا ہے تو اس کی وہ لگا ہوا ہے اپنے اس فساد میں تو اس موت کی خبر کبھی اس کو احساس نہیں ہو رہا اتنا اس میں لگا ہوا اتنا اس کو مزہ آ رہا ہے یہ حضرت برورہ غلام دردی صاحب اور احمد اللہ کا واقعہ ہے کہ اس کے بالا کوٹ ایک جگہ ہے وہاں سے لوگ آئے کہ حضرت وہاں کا نے مناظرہ مقرر کیا ہوا ہے کچھ قوانین کا ہو گئے تھے اور آپ اگر نہ آئے تو یہ مناظرہ وہ جیت جائیں گے اور کئی لوگوں کو کاجنی بنا دیں گے تو نے کہا برخا میرا تو بیٹا بیمار ہے ایک ہی بیٹا تھا بیمار ہے تو آنے والے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے کہا مرضی ہے بات کی یہاں تو بیٹے کی جان کی بات ہے اور وہاں تو کی ایمان کی بات ہے یہ بات کہی توڑ کر کھڑے ہوئے چلے ان کے ساتھ پلڈ تک پہنچے تو کسی آدمی کہا کہ بیٹا آپ کا مر گیا ہے تم نے کہا کہ بیٹا ہمارا مر گیا ہے اور اس کا دفن کرنا یہ فرض کفایا ہے آپ لوگ اس کو مفت کر لیں اور میں جس طرف جا رہا ہوں تو وہ کام فرض گئے میں تو وہاں جا رہا ہوں اتنا مزہ آتا ہے اور وہاں جا کر ناظرے کو جیتا اللہ کے احسان سے کتنے لوگوں کا ایمان محفوظ ہوا تو اس کا کہیں نہ زیادہ مزہ ہے سلاوت اس میں اس میں مٹھاس ہے حلاوت ہے رہنائی خوشنمائی ہے پھر جو آخر کی وہ ہیں اس کے معاوضے ہیں وہ دنیا کی جو برکتیں ہیں وزیر اللہ تعالیٰ دینی ماحول کی وجہ سے سلاسل کی برکات سلاسل کی برکات سے آدمی کو ایسا معاشرہ دہ دیتا ہے جو کے دکھ سکھ میں ساری چیزوں میں مفادات میں کام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یہ ایک ماحول ہے پشتو چتر وادی پیر پہ کے رکھتا لگ شرک ہونی سر پختو جائے بگیلا جی لک شرک ہونے ہار جو لے کے شرک گئے جیسی وہ نور کو مڑے پیر امرسیا جی مڑ کے پیر امرسی بابا نے برا پیر یہ پہنچ جائیں گے یہاں پشاور کے پاس گال یہ پیر کا نام لے کر اور ساتھ اور اس کی پشاور کی جگہ کو یاد کرتے ہیں یہ گال یہ نا یہ گالے بند تیس تاریخ ہے گاجملہ نظر آتے مجھے کوئی تحقیق کرے اس کے بارے میں تاریخی تیس تاریخ ہے یہ اس کا جملہ مجھے نظر آتا ہے تو کہ پشاور میں ہے اور چاہ سدے میں اور مردان کی پشمنی آپ یہ ظاہر ہے کہ زندہ ہوئے یا فات باجی کو چھلانگے مارتے ہوئے لا کر نہیں پہنچتا کیا آپ میں ڈوب رہے ہیں وہاں چھلانگ مارتا ہوا ہے یا آپ کو پکڑے گا نکالے گا یا آپ کو پولیس پکڑ لیا وہاں چھلانگے مارتا ہوا ہے سیزر سی جی کیسے پہنچا کو میں کہہ یہ دو ہزار دو کے جو اس میں میرا سفر تھا ضروری ہے سگ جدہ پر اترا تو جدہ کے لوگوں نے وہ میرے پاس دو دفعہ ابرا کرنا تھا تو آٹھ ہزار روپے میں لے کر گیا تھا اپنے دادے کے مطابق کے دونوں کے لیے کافی ہوں گے وہاں پر پہنچے انہوں نے کہا پر ٹیکس ہے آپ نے پاکستان سے مجھے بتایا تھا کہ مجھ پر ٹیکس کتنا ٹیکس بجے دس ہزار ٹیکس میں کیا کروں میرے پاس آٹھ ہزار روپے میں دس ہزار کہاں سے لا کر دوں اور نے پکڑا مجھے وہاں پر عمرے کی سزا میں سبزی حکومت میں بند کیا یہ تو لازمی آپ پڑے کہ آپ کا اس ہوٹل میں ہم رکھیں گے وہاں ہو گئے اور ساری باتیں جس گاڑی میں ہوں گی سورج نہیں جانے کی اور مکانی جہاز نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی گاڑی میں نہیں جاتے ہیں پھر کتنے پیسے ہیں جو انہوں نے پیسے بتایا تو اسے میرے آٹھ ہزار پورے ہو رہے تھے گاڑی میں کم اور دوسرا یہ پیسے مجھے وہاں پندرہ روپے اور پینتیس پیسے پر ریال تھا اس کی قیمت تھی اور وہاں مجھے ہائی پر بدلنا پڑا تو بارہ روپئے وہ تین روپے یہ نقصان کی روس پر اتنا ہوا کہ میرا ٹیکس لگا کے جا میری چھوٹ گئی لیکن اب میرے پاس نہ کرایہ ہے نہ آگے جانے کو مکوش کی الگ جہاں دو آدمی ہیں وہ کسی وجہ سے ان کو ضرورت پڑی میری انہوں نے مجھے ساتھ لیا اور انہیں قرضہ دیا میں نے کہا مجھے قرضہ سمجھ دیں تو بجن مراد آپ کو مکم کرما آئیں گے تو یہاں ہمارے ساتھی ہوتے ہیں پھر میں آپ کو ادا کروں دوں گا شاہ کی نماز میں پہنچے تو میں نے کہا آپ ہوٹل میں سامان رکھیں میں دور کر جاتا ہوں کہ نماز ختم ہو گئی ہے ساتھی ہمارے چلے گئے وہاں گیا جی تو برمنان صاحب کی جو جگہ بیٹھنے کی وہاں پر خود تو نہیں تھا ہمارے ساتھی رہے تھے ڈاکٹر صاحب آئیے ماشاء اللہ پہنچ گیا آپ نے کہا میں پہنچتا ہوں میں گیا لیکن میرے لیے پیسوں تو بندوبست کرو وہ ایک آدمی فوراً سانڈ ملایا بڑے بڑے شہر کو ملایا اس نے کہا کہ آپ پیسے ادا کر دیں اور آ کر ہم اسے لے لیں گے دنیا میں بالانا صاحب کی جنس کھلی ہو گئی ہے اور ہلکا کا جو بکر بکٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں تو وہ برقت پہنچیے نا تو انتظام لکھے نا بھی ہے نی? دیر برائے رات برکت کو دیں دس ہزار یہ تو گنا ہوئی ہے کچھ لانگ لگاتا ہوا یا کے پاس آئے گا یا سو ہوا آئے گا قبر کرائے گا برکات اس کو ہم کہتے ہیں تین رکھے نہیں برکت ہوتی ہے طریقے ان کا ایک بھائی ہوتا ہے اللہ گرد کے لیے جو خونی بھائی سے زیادہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے مفادات میں اور ایک دوسرے کے روزوں میں کام آنے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میں ایک جنت کا معاشرہ آدمی کو دیتا ہوں اس دنیا میں ڈاکٹر سیاض صاحب نہیں آیا والے خواہ موقع پر اپنی جنتان کی کیا تفصیل رہتی ہے جو اللہ سے دہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو دو جنگ وہ سفید کی پڑی تو سی یاد ہی بھی رکھی ہوئی تھی میں وہ بھول گئی پچھلے دفعہ کے درخت میں گزری تھی یاد رکھی تھی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ دینی زندگی کے بدلے میں دنیا میں جنت نصیب فرماتا ہے دنیا مجھے اللہ تباہ کریں مدد کر می تو آپ بتائیں کہ ایسے نفے والے سودے کو لینا چاہیے کہ چھوڑنا چاہیے لینا چاہیے ایسے نفے والے سودے کو چھوڑنا نہیں چاہیے تو لینا چاہیے بہترین زندگی کے زندگی کی, خطب کی برکت کا ختم ہونا صحت کی برکت کا ختم ہونا اور مشکلات کے آلات آنا اور جرد و پیش میں مخالفتوں کو کھڑا ہونا زندگی کا تلف ہونا ساری باتیں جھوٹ نہ جاتی مجھ سے کہہ رہے ہیں ساتھی کہ پیچھے دھماکہ ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرا حوصلہ اعظم اور مضبوط ہو گیا ہے دینا تھا نا یعنی جا کر پوچھے تو میں کی حرکت یہاں برف کی طرح گولیوں اگائی گیا کھڑا ہوں ہمارے بڑے بھائی بتا رہے تھے اپنے کا ایک جلسہ ہو رہا تھا بولا نا بولا بہت گرمی صاحب کرتے کیا مخالفین نے پکا اور شروع کر کہ جتنا پتھرا ہوا ہے مجا ہو. کیا نبر تھا لہلا کے کہ جو پتھر میری قسمت کیا ہے نہیں ایک ساتھ بتایا کہ کی بمباری ہو رہی تھی بماری ہو رہی تھی وہ کہتے لاہور کے دفتر میں ہوتے تھے تو گر بھی چھت پر ساتھ جتنے وہ برف بیٹھے تھے, سائرن بجتے تھے. کہتے وہ کمی چار پائی سوڑ کے نیچے نہیں اترا ہے نہیں ہے یہ خاردار میدان ہوتا ہے بدلیوں میں حرکت شروع ہو گئی بازار خوف تاری ہوتا ہے حرکت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ مسلسل اس کی آوا خارج ایسی رہتی ہے مسفر کھجن آتی ہے تو ایک تحصیلدار نے کسی بزرگ کو تنگ کیا احتسر تو کیا توجہ کر لیڑیوں پر تو کھجن ہے آ خارجر ہو گئی آپ مزدور نہیں کر سکتے تھے کسی کے سامنے جا سکتے خدے دو گئی داخلہ نے بند کیا جاتی یہ تھی کہ کیوں جو ہے تو مصیبتوں والا تکلیفوں والا برکتی والا راستہ جو منتخب کرتے ہو کیوں خیر برکت ہوافیت راحت آسانی ہوتے پر کیوں نہیں آتے ہو چلے لذیفہ سلا دوں پنجاب میڈیکل کالج فیصل آباد میں گیا تو وہاں کے تولیو والے ساتھی نے کہا یہ ہمارا ایک ڈاکٹر تھا چار بیڈے لگائے تھے اس نے اور اتنا کام کرتا تھا ہدایت مل رہی تھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑے پر لگے ہوئے تو اگر تم اس سے ملو بات کرو تو ہو سکتا ہے کچھ اس کو لاپسی کا جائے میں گیا ملا اسے برتنے کا فنا سے رسول فناف شیخ یہ تو شیز فنافلہ اور توحید فنافلہ ہو جائے گی اور فنا فسول ہونا یہ توحید ہے اور فناف شیخ ہونا یہ جی کا ہے توحید میں ڈاکٹر صاحب اصل میں یہ جو جملے آپ نے بولے ہیں اس کی تشریح ہے یہ سب آمدے ہیں فنا رسول فنا شیخ کسے کہتے ہیں اللہ رسول شیخ ہم کسے کہتے ہیں ان جیسا ہے کہ بعض آدمیوں کا غالب اس ایسا ہوتا ہے کیوں پر غالب یاد اللہ تبارا تعالیٰ کی تاری ہوتی ہے ان کی زبان ایسے جاری ہوتا ہے کہ اللہ نہیں فرمایا اللہ نہیں فرمایا آیت تو یہ بات آ ہے آیت یہ بات آ رہی ہے قرآن کے مضامین زیادہ کرتے ہیں اب موبائل زیادہ تعلیم لے کے گئے ہیں تو زیادہ قرآن مجید کی بنیاد جی؟ جی؟ سے ہی بولتے ہیں کم عزیز کا درج آتا ہے یہ آج سے بولتے ہیں سارے اتحادی کی تفصیل سے بولتے ہیں اور سارے معاشی معاشرتی سیاسی عزیز اور روحانی تفوت ساری باتوں کو اسی سے نکالتے ہیں یہ جی؟ تجلی جلدی والے بزرگ کیسے ہوتے ہیں اور فناف اللہ ہوتے ہیں اور فنا فرسول اس کو کہتے ہیں فنا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ تعلق ہے کہ جو بواسطے رسول ہوتا ہے اس آدمی پر جو ہے تو زیادہ اس طرح کی بات جاری ہوتی ہے کہ میں نمبر پلس نے یہ فرمایا میرے حضور نے یہ فرمایا میرے حضور نے نہیں فرمایا تو اس کو محبت اور کشش محسوس ہو رہی ہوتی ہے حضور کی اور آپ کی آپ کے حادث کے واسطے سے اور آپ کے واسطے سے وہ صالح محلہ کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو فنا سے رسول بھی ایسے فنا اللہ ہے لیکن وہ ایسے راستے سے ہو رہا ہے کہ وہ جو کلیان کر رہا ہے اور وہ جو ذین پہ بیان کر رہا ہے اور وہ جو حقائق مارک کو بیان کر رہا ہے تو وہ واسطے رسول بیان کر رہا ہے تو بغرالت پر تو رقص جو ہے حضور ضور اللہ کی محبت کا ہوتا ہے لیکن ضورور صلیح کی محبت بھی جو ہے تجربہ کی منتقل ہے اسے فرمایا گیا کہ قلم کو اللہ آفت پہ اور محبت کی کون سی آیت آئی میں تو اعتبار ہے محبت کے بارے, محبت کے بارے میں برداستہ عظیم اللہ ہریسن علیہ دوسری آئی محبت اللہ تعالیٰ تو لگی محبت محبت فلنگانہ باغ ابنا من اللہ و رسول اگر یہ چیزیں مال اور دورت ہیں، ساری چیزیں بال بچے اولاد تو میں زیادہ محبوب ہوں اللہ سے اور رسول سے بالکل اولاد کی وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے یہ محبت اللہ کا ایک خرا ہے شاخ یعنی بیوی کی محبت جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے یہ محبت اللہ کی ایک شاخ ہے بہن بھائیوں کی محبت اور انسانوں کی محبت یہ جی جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت فراہ کی اللہ تعالیٰ کے احکامات پوروشنی اور وہ او جس جو فناط شیخ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کو اس بغاش ہو پر, پر تو شیخ ہوتا کہتے ہیں میں عزت نہیں فرمایا میں رض نہیں فرمایا وہ یوں کہا کرتے تھے یوں کہا کرتے تھے اس کو فناط شیخ کہتے ہیں عزیز کہہ رہا ہے ہاں اچھا یہ تو ٹھیک بات ہے یہ بات تو ٹھیک ہے تو غلط نہیں ہے کیا کریں یادگی ناڑی یادگی آگ چڑھ جاتا ہے اور وہ خود بھی کنفیوز ہوتا ہے خود بھی اچمے میں پڑا ہوا ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی کنفیوز کرتا اچمے میں ڈال دیتا ہماری کلاس ہوتی تھی نا چل دی گی پروفیسر شاہ تھا ہمارا ساتھ تھا لڑکے بات کرتے among yourselves لڑکیاں منگ یور گیٹ کنفیوز ٹاپ ٹو میسلٹریٹ آدمی میری بات کو اور دوسروں مجھ سے پوچھو آپ اس میں باتیں کرو گے تو آپ لوگ یہ کنفیوز ہو جائیں گے آپ لوگ اچھم میں پڑ جائیں گے پریشان ہو جائیں گے نڑی آدمی نڑی آدمی سے بات کرتا ہے یا خود اپنے مطالعے میں چیز کو لے لیتا ہے اس سے کسی کو سمجھتا نہیں ہے اور پڑ جاتا ہے پڑ جاتا ہے نار بال کی تشریح ہے یہ ابریز میں ابریز کتاب جو ہے نا ان کے شروع میں آٹھ واقعات لکھے ہیں ان آٹھ واقعات کو پڑھنے کے بعد اس کتاب کو پڑھا گیا چار آدمی مرتاد ہو قتل کیے گئے ہیں دو آدمی جو ہے تو وہ ایمان کی عالت میں قتل کیے گئے ہیں اور دو آدمی بچے ہیں اتنا مشکل وہ ہے ابریز کا جو قصوف ہے وہ ان مشکل ہے اسی کو پڑھنے کی بھی نہیں ہوتی آپ آدمی اس میں کیا لکھا ہوا کیا بات میں کہنا چاہوں گا لکھے ہوا ہے کہ ہمارے ایک ساتھی کہ ہم دو آج ہی مریض تھے ایک بزرگ تھے تو ان کی وقات ہونے لگی تم نے ہم دونوں کو دیکھا کہ مجھ سے کہا اور حضرت نے فرمایا کہ ہار تو گہرا بنتا ہے لیکن یہ آج بھی جلد بازی کر رہا ہے اس کا اگر تو اجازت دے تو میں اس پر متوجہ ہو کر اس کو شاید اسر کر دوں کا صاحب احمد کے پاس خدمت کے لیے آئے ہوئے تھے ہم نہ سر کے لیے آئے تھے نہ سرکش کے لئے کسی چیز کے آئے تھے جیسے آپ کا ارادہ ہو جیسے آپ تو دوسری متوجہ شاید اسر ہو گیا تو چلا گیا یہ کہتے کہ میں ایسا ہوا کہ ان کی وفات کے بعد ان کے بال بچے چھوٹے چھوٹے رہ گئے ان کی ایک دکان تھی الوائی کی اس کو میں چلاتا رہا اور بچوں کی لڑکیوں کی لڑکوں کی سب کی شادی کرا دی تو جب ان کی اہلیہ سب سے فارو ہو گئی اس کی بھی شادی کرا دی تاکہ اس کو بھی سنبھالنے والا کوئی ہو جائے میں وہ فارو ہوا تو اس دن پھر میں نے کہا میرا سارا کام ختم ہو گیا کہتے میں کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں قبر پر میں گیا کہتے شاہ کو میں گیا تو مجھے ایسے ماسوز قبر نے مجھے پکڑ لیا بیٹا صبح کے وقت پھر گیا تو وہ ہال بتلا تو جایا میں جب باہر قدم رکھا تو بوتم صاحب سر اور صاحب فتح میں بن گیا تھا میں اپنے پتی جو راستے میں میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو لوگوں نے باندھے ہوئے پھیر رہے ہیں میں نے کہا کیا بات نے کہا کہ اس آدمی پر ختفا ہوا ہے اور اس کو پھانسی دی جائے گی پھر تو میں نے دیکھا میرا وہی ساتھی تھا جس نے تو زور سے وقت سے پہلے صاحب فتح بن گیا تھا زور سے یہ تو میں نے کہا کہ مجھے اپنے علماء کے اس آپ نہ لے جائیں اور مجھے اپنے علماء کے پاس لے جائیں انہوں نے فتوی کیا اس کے پھانسی کا اور ان سے مجھے بات کرنے کا موقع دیں یہ <سلام> تو مجھے لے گئے سنوار دو دس دو ہزار چار سو دو دس دو ہزار چار احمد کے لحاظ سے کوئی کمال کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے اس پہ مکمل انعمات اور اس کے لیے یکسوئی کی ضرورت ہوتی ہے انحماد کا کیا معنی ہے جی تیمور صاحب جاوید صاحب مینال کے انعما کا کیا معنی بنتا ہے صاحب آپ بتائیں ہاں اس میں ایسا لگے گا دوسری گھر میں سب جھاڑ کا اس میں لگ جائے توجہ سب جھاڑ کرتے ہیں یک سو ایک جس آدمی کو اس چیز میں کمال آتا جس آدمی کو جس چیز کا نما حصل ہو اور جس سوئی حاصل ہو تو اس کا کمال اس کو حاصل ہوتا ہے حضرت مولانا محمد اللہ علیہ کے شہر ہے کہ چشم بندو گوش بندو لب بند چشم بندو گوش بندو لب بند گرد نیو روح حق بر مند ہند آنکھوں کو بند کرو کانوں کو بند کرو منٹوں کو بند کرو اور پھر جو ہے تو اللہ تبارک تعالی کا چہرہ نہ دیکھو تو ہم پر ہنسو ہم پر ہنسو چہرہ دیکھنا تو دنیا میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور آخر میں دیکھنا ہوتا ہے لیکن چہرہ دیکھنے گویا اللہ تعالیٰ کا غائب دھیان اور قرب اور نزدیکی جو اللہ والا کو محسوس ہوتی ہے اور اس کا محسوس ہونا یہ کہتے ہیں کہ نظروں کی حفاظت بہت ذکر ادگار کیے وہ آدمیوں میں سے بھی کم کو حاصل ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ خطرہ ہے جس کے بارے میں سوائے آپ کے کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہر وقت تو کچھ آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے. کچھ دیکھ رہا ہے کہاں دیکھ رہا ہے کچھ دیکھ رہا ہو تمہارے اس کی شرم کے نگرے آدمی سے اٹھا لیتا ہے انسان کے شرم کے بارے تو اتمنا دیکھ رہا ہے مدلہ پاک اپنے دیکھنے بارے میں کیا کہا نحنو اقرب من نہبلوری ہم اس کے اس کی شارخت سے زیادہ اس کے قریب نگروں کی حفاظت یہ بہت بعد میں حاصل ہوتی ہے کرے گا آدمی گاڑی بڑھا لے گا آدمی تقریریں کرے گا تقریر کر کے لوگوں کو دے گا کیونکہ سامنے مشقیں کمال ہے؟ اپنا حال ہی ہوگا ڈوننے والا ستاروں کے گزرگاہوں کا اپنے تاریخ جہاں کو تو سارا کرنا کانوں کا بند کرنا غلط بات سننے سے بند کرنا آ زبان کا بند کرنا سہولیات بند بیٹھی ہوئے صبح کی مجلس ہو رہی تھی ایک ساتھی آئے صبح کی مائی جو موبائل کی مجلو سوتی ہے مسجد میں ان سے کہا پلان کیا میں شروع ہوئے کیسا خبر میں رہی نہیں تو آیا کرتے ہیں دعا کرنے کے لیے کہ میری پروموشن تو میں سوچا گردو پیش کے اپنے ساتھی اور مکا کار سب کے بارے میں ایسی گندی زبان استعمال کرنے والا استعمال کرنا اس آدمی کی کیا ترقی اللہ کے دربار میں اس بات کا پہنچنا اس پر من سے اضلاع آنا وہ تو یقین کی بات ہے یقین والا آدمی سمجھے گا عام طور پر یہ عام طور پر انسانوں کا بہت بڑا حال ہے ہمارا ایگ بات سن کر فوراً دوسری جگہ پہنچاتے ہیں چولہی کی عام حالت ہے آج کل کے مرد تک بیماری عورتوں کی طرح ہو گئے ہیں عورتوں کی عادت کی گلی ملے پہ بات کرنا اور اسے اپنے نمبر بنانا کہیں چائے کی پیالی مل گئی کہیں سربت کا گلاس مل گیا کہیں بیٹھنے کے اعزاز مل گیا صرف فرق. صرف ان باتوں کو سناسنا سن. اور بول ہے ملے میں آگ لگائی ہوئی آگے متعلق میں دیکھو کہ بہت بولنے گا دی ہے سب میرے کو یہ سوئی اور ماسک آسن نہیں ہو سکتی آپ توانائی کو فضول ضائع کر رہا ہے انسان کی سب سے زیادہ توانائی بولنے میں اور لکھنے میں لگتی سینسری اور موٹر کارٹیکس میں زمان کا کتنا ایریا ہے لکھنا ہے اتنا ہے یہ دماغ میں اس نے اتنا گہر زبان اور چہرے کو ملے اتنا ہاتھوں کو دکھاؤ اتنا ٹانگوں کو دکھاؤں گا ہوشیار آدمی اپنے کباب اور توانائیوں کو بولنے دیکھنے سننے پر پابندی لگا کر محفوظ کیا جاتا ہے اس سے شہریت کی حفاظت ہوتی ہے قلب کی حفاظت ہوتی ہے باطن کی حفاظت ہوتی ہے باطن خالی ہوتا ہے فارغ ہوتا ہے پھر اللہ کے تعلق کے آنے کے لیے اس میں ہیں تو جائ بس رات داخل ہوتے ہیں آتے جاتے ہیں لیکن اپنی حفاظت نہیں کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حاصل نہیں کر سکتے نمات اور جب یسوئی دو خاص باتیں ہیں کو چڑھا نکبندی ازدار کے ساتھ بیٹھا اٹھانا وہ راستے پر چلتے ہوئے چادر ایسے کر کے صرف راستے نظر آئے جب نگاہ پڑ جاتی ہے تو نگاہ کے ساتھ اس شکل باطر میں داخل ہوتا ہے داخل ہونے کے بعد خیال اس کی طرف توجہ شروع کرتا ہے اور خیال پر چھاتی ہے پھرتی ہے تو ہمارا کا ہمارا مراقبہ خراب ہوتا ہے سے پہ چلتی ہوئی آدمی دوسرا کے غریب چلنے لگتا تھا تو وہ کو آگے کر دیتے تھے یا تیز کر کے تجیز چھوڑ دیتے تھے کہ جب یہ میرے بارے میں اپنے قلب میں خیال کرتا ہے اس کا اثر محسوس ہوتا ہے بات میں بڑھتا سر محسوس ہوتا ہے. ہمارا دھیان کی طرف جاتا ہے تو وہ جو دھیان جانے والا اللہ, اللہ کی طرف ہونا تھا ذکر کی طرف ہونا تھا اس میں نقصان آ جاتا ہے تو بڑی فنی سیزر ہے کتاب لوگ بڑی ٹیکنیکل ہے بڑا نازک فن ہے لطیفہ ایک سب میلا مودی صاحب کو سنایا ہوا دیکھو مودی صاحب سے ڈرا نہ چاہیے بڑے ادم ڈیڑھ گندا شہد ہے بدبو ہی خراب ہی گندگی کے ڈہرا میں ڈالتے ہیں بدبو بھی ہوتی ہے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں ہاتھ بھی خراب ہوتے ہیں فصل کو فائدہ دیتی ہے تو لطیفہ سنایا کہ ایک لڑکی کی شادی ہے وہ اسے دیکھا اس آدمی شادی ہے برا آدمی اب بعض علاقوں میں راج ہوتے ہیں پیسے میں سے لے کے شادیوں کرنے یاد ڈاو چاونے کس کی پلے پڑی خیر بار اس نے سے کہا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اس بات کو میرے یاد ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب لڑکوں کے ساتھ کرو گے تو سودا لے آئے تو لڑکا دکاندار دیکھ کر دے اور راستے پر چلے آئے تو لڑکے کو دیکھ کر چلے اور ساری اس جو غیات کی جو ہدایات تھی اس وقت عمل کرنا شروع کر اس اس نے کہا کہ تو آج کسی بوڑھے کے پاس بیٹھ کر آئے کال کا دن کرا کسی بوڑھے کے ساتھ میں نے کچھ چھپا نہیں انکوائر کی اس سے کہا ہاں کل جو ہے تو کبھی لوگوں نے بیٹھ کر گپ شپ لگائے باتیں یہ بات سوچ کے ذوق ہے بات نہیں تھا تم پر آ گیا نا اس کے بعد بیٹھنے سے کمزوری پیدا ہوگی اور مجید گیا نا ڈاکٹر مجید, مجید،, مجید، محضرت خیال سے خط لکھا کہ جذبات شہانی یا ہو گئی یہاں تک میں اس خط کا جواب لکھا کہ لڑکوں کے پاس بیٹھنا بند کر دوں بڑی عمر کے محتاط لوگوں کے پاس بیٹھ اٹھو تو, تو جذبات بدل جائیں گے تو بآمی احتیاط نہ کرے سلسلہ چلاتے ہے لوگ اپنے حوالے لکھتے ہیں اور اصلاح کے پوچھتے ہیں بڈ آدمی ہو جاتا ہے لیکن بحتیات لڑکوں سے زیادہ تک نہ کرے ایسے حالات آتے ہیں لوگ ملنے ملانے کو کم کرے گا آدمی اس کا دور ہے بہت ضروری شد ضروری جو ملنا ملانا ہے زندگی گزارنے کے لیے اس کے علاوہ بند منانا شادی پرہیز کرے اچھا ضروری بولنا اور اس علاوہ بولنے سے پرہیز کرے اچھا ضروری دیکھنا سننا اس کے علاوہ بھی پرہیز کرے گا سب باتیں مجھے پیدا ہوگی اور پھر جو ہے تو آدمی کا مقصد پر انحم اس کو حاصل ہوگا ڈاکٹر خانس میڈیسنگ کر رہا تھا جس پروفیسر کے ساتھ تھا کل فزیشین جڑے گی کل میں جڑی گئی کہ تم کب مائر فزیشین بنو گے مائر ڈاکٹر بنو گے یعنی کب بنیں گے اس نے کہا جب بس میں چڑھتے ویگن میں چڑھتے راستے پر چلتے دکان سے سو لیتے ہوئے تو بعد بھی مریض کی سے دیکھ کر اس کو کھانسی چال دیکھنا جب تمہاری نگاہ ہر وقت یہ دیکھنا شروع کر دے گی آدمی میں مریض کی لامات دیکھنا شروع کر دے گی جب تمہاری نگاہ ہر وقت آدمی مریض کی لاماد دیکھنا شروع کر دے گی تو پھر تم سجیشن کرو چلنا ہے تو کس بیماری کی علامات میں بالنا تو کس بیماری کی علامات میرا کمپاؤنڈر میں اپنی کرتا تھا تو بڑا مزاہی تھا بیٹھے ہوتے تھے مریض نہیں ہوتے تھے تو اس سے گردگی اور زور سے پکڑ گیا خاص رہا ہے اللہ تو سیویشن دیکھا جب تیری آنکھ ہے ہر آدمی کو مریض کے نگاہ سے دیکھے گی علامات کو جانچنا شروع کر دے گی تو سر سے بن جائے گی دوسرے ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے میرے استاد نے کہا کہ جب تجھے اس کی تھرک لگ جائے گی تو تھرک بہت گدر نفز ہے اردو کی زبان میں اس احتیاطی آدمی کو دیکھتے ہیں اس احتیاط آدمی کو دیکھتے ہیں جو ہر خوشکل اور لڑکے کو دیکھتا پھر بس مجھے خلاص ہے اس کے ڈیٹر کیا احتیاط آدمی اس کے اتنا چسکر لگ جائے اس ریل میں بیٹھے تو دو آدمی ہے کہ راہ تک ریل چھک چھک بک بک کر رہی ہے اور دوسرے کہا ریل تو اللہ, اللہ اللہ اللہ اللہ کر رہی ہے اس, اس کی آواز نہیں محسوس رہا ہے تو اس کو چھک چھک بک بک محسوس رہا ہے شوچ اور طریقہ ہے شوچ کا طریقہ بدل جاتے دم صاحب الفیفہ لطیفہ یاد ہے میرا دم صاحب اور لطیفہ کیا یاد ہے کس کو یاد ہے جی یاد اس طرح ہوا کہ جاتی علاقہ تھا دور دراز کا تو اس میں کوئی کوئی پڑھا لکھا آدمی جاتا تھا ایک آدمی محبتہ کوئی بڑھائی وہ جا کر ایک مقصد میں امام ہو گیا دوسرے مقصد میں امام ہو گیا کچھ روزی لگ گئی ہم نے لوگ ہو گیا تو انہوں نے جاتیوں کو انہوں نے کہیں مناظرہ دیکھا تھا کا بڑا ان کو مزہ آیا سلو کی لائف دیکھا جی دی بڑا مزہ آتا ہے <laughs> اور فٹ بال کا میچ دیکھا بڑا مزہ آتا ہے ایسے مولویوں کے مناظرے کو دیکھتے گئے بڑا بڑا ہوتا ہے تو ریاسی نے کہا کہ ہم بھی اپنا اس کا ملالہ کراتے ہیں تو دونوں کو لے کر آئے تو دونوں کو پتہ تھا کہ دونوں نہیں کچھ ہی پتہ نہیں ہم نے کہا کہ ہم ملاللہ اپنے طریقے پر کریں گے آپ لوگ دیکھیں فلیک نے کہا کہ اب یاد آیا دوسرے نے کہا اس فلیکن بسم نے کہا جیسا ختم ہو گیا جی اور بڑا مطلب ہے کہ وہ ہے کامل آلن میں خاص خاص کے شاگرد ہوتے ہیں خاص چیلا جو ہوتے ہیں جیسا خاص, بال خاص بالکے ہیں خاص جی خاص چیلا استعمال وہ مناظرہ کیا تھا کہا کہ کہ وہ تو بڑا اچھا بھی تھا اسے میں نے کہا کہ جب میں نے جانے میں اسے کہا پانچ دن کہا موقع مانتا ہوں اب بتائیں اسے کہا میں کیا مدد کر سکتا تو دوسرے کے شاگرد نے کہا کہ منا کرے پھر خطرناک کھڑے ہو منتھ خان جی بڑا خطرہ میں ایک آنکھ سماج نکال دوں گا اس کے دو آنکھیں تو ہاں کہتے ہیں، میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے پانچ جان توڑ دوں گا میں سارے کو توڑ دوں گا کرو جان تو ہم دونوں کی اپنے اپنی سوچتے ہیں باطن کا حال ہے میرے پاس میں من کی سوچ انسانوں کے بارے میں اللہ والا جو سب میں باطن ہے مضبوط سوچ ہے جب اللہ والے جاتے ہیں تو ان کو ان کو سرم آنکھوں کو اٹھایا جاتا ہے ان کی محبت دلہن جاتی ہے کدو آدمی جائے آر ایک نفرت ہوتی ہے کہ میرے اپنے اندر اپنا باطن نفرت کا بھرا ہوا ہے ایک انگلینڈ کے ساتھی نے رسیفہ سنایا اس جماعت میں آپ تھے انگلینڈ کا ایک لڑکا تھا اور ہے نا اس نے بڑی باتیں سنائی تھی ایک نتیفہ سنایا مجھے ایسا تھا کہ لندن کی مسجد میں کہاں پر مفتی صاحب ہیں بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس لندن کے انگلینڈ کے ایک علاقے کے لوگ آئے مفتی صاحب ہمارا امام نہیں ہمارے مان چاہیے احمام کہاں سے تمہیں آپ کو مل بھی کہاں ملتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں ان کے لیے اتنے نے ایک آدمی گیا مسئلہ پوچھنے کے لیے مفتی صاحب سے گاڑی اس کی پوری تھی شرم صورت اچھی ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے فکر نہ کرے آپ کے لیے امام صاحب آ گئے تو آگے سے میں پڑھ آدمی ہوں میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں چلا میں نے لگایا تبدیلی والوں کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل کے مجھے سور پیدا ہوئے ہے میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں کوئی کو مسئلہ مسئلہ پوچھنے نہیں آیا آپ امام ساتھ ہیں مسئلہ بتا کر انہوں نے ان کے ساتھ کہی اور وہ گئے تو جس بستی میں وہ گئے وہاں پر کچھ بدلوی تھے کچھ دیوبندی سے بدلوی اپنے امام لائے ہوئے تھے وہی اپنا امام لائے ہوئے تھے اور دونوں میں تکرار تھا کہ ایک کہتے ہیں ہمارا امام ہوں دوسرے کہتے ہیں ہمارا خیر اب تکرار کے بعد ان کا یہ خیال ہوا کہ ہم ان میں مناظرہ کرا دیتے ہیں جس کے علم زیادہ یادہ جو جیت گیا تھا اس کو رکھیں گے پوچھا اس سے دونوں کے معاملے سامنے ہوئے جو بندی جو تھا کسی صاحب نے بھیجا تھا اس نے دوسرے پوچھا کہ تمہارا نہ پڑے ہوئے ہو کیا پڑھے ہوئے ہو اس نے اپنے وہ تم کو یہ پوچھے نا تم کہنا میں تاثیل پاس ہوں ارے وہ تاثیل ہوں اتنا وہ کہاں یاد رکھ سکوں اتنا لفظ کھاؤ بول سکے تحصیل پاس کی اس نے کہا کہ تم کتنے پڑے ہوئے ہو اس پاس پوچھا چار کیا پڑے اس کا پاس وہ <laughs> کہا کہ تحصیل تو ہوتی ہے چھوٹی ضلع ہوتا ہے بڑا <laughs> اب مزید اگر بات کرتے ہیں تو خدا خود ضلع والے کا اگر نیا گلا جواب ہو گیا تو سارا چرم پڑدہ ادا جو برم ہے وہ ادھر ختم ہو جائے گا بہت بہت شکریہ وہ ضلع پاس جو لے کے آئے اب دونوں بے چارے تحصیل پاس کا پتہ کسی کا حضیلہ پال اللہ جی یہ مضمون لکیلا کس مضمون پر بیان کیے جو بات آپ کے دل میں ہے ڈاکٹر سجار صاحب کا دور سے بری صاحب اس نے ان کو داخل کیا اسپتال آپریشن کرانا تھا اس کا اب ڈاکٹر صاحب آنا ہے کسی نے ہسٹری نہیں ہے کسی نے ٹیسٹ کرانے ہیں ساری چیزیں مکمل کر کے کنسلٹنٹ تیار کرنی ہے اسے ہسٹری کے لیے آدمی آیا تو ڈاکٹر سزاد داخل کرے ہر چاہتا خرچ پوچھے گا اسی لیے اگر لکھے گا وہاں بس یہ گرم ہو گیا ڈاکٹر اور گرم ہو گیا وہ ڈاکٹر گیا وہ کو گرم ہو گیا جو مجھے ڈاکٹر صاحب سارے جم ہو گئے کیا گرتے سارے تو کہتے نہیں پریشان ڈلتا در کام بری ذکر تو برآزماں یو پیسے اپنا لڑکا ساتما اور نئے کہ قربان کا کام بال بچ اولاد ہر قربان وہ کہ بحب المرضی تو بس چپ ہو گیا صبح کا چل گیا کٹتا سب لوا دے پریشان میں ان چپ ہو گیا تو بس اب وہ یہ کہ اب سب ڈاکٹروں کے بارے میں یہی بات آئی ہے کہ مجھے تنگ کرنے آئے مجھے پریشان کرنے آئے آج ہم کو دیکھتے ہی ہمارے من کی جذبات خیالات کے بارے میں شروع ہو جاتی ہے سلسے میں چلنے والے ساتھی جو ہوتے ہیں باہم سلسے والوں کا تقابل آتا ہے دو ہم پلہ ہیں تو اس کے قابلیت کے لحاظ سے اس سے سلسلے نچلنے کے لحاظ سے کبھی بھی ایک دوسرے سے تقابل تفاقر اور اور کیا کہتے ہیں تقابل تفاقر مسابقت تنافس یہ محسوس ہوتا ہے صنافت اور دوسری کے تنافس کو مستحب ہے بڑوں سے فل اللہ فصل آیت میں فرمایا گیا اور رمضان شریف کی حدیث میں فرمایا گیا کہ تقابل اور تنافس والے آئیں اور یہاں آپ نے اپنے جوہر دکھائیں اگر شیخ نے یہ لکھا دیں یہ تو مستحب ہوا جناب بھی کم کر رہا ہے میں اس سے آگے بڑھ کر اور ایک دوسری حاصل کرنا شروع کر دے وہ کیوں حاصل ہو رہا ہے مجھے حاصل ہو ہمارے پروفیسر مسرت صاحب اور میں امر عم، عم عم تھے اور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مریض تھے اور یہ بڑے مزیدار خاندان کے تھے اور ان بڑی آؤ بھگت کرتے ہیں ہمارے اضرا مجھے محسوس ہوتا رہتا تو, تو آپ یہ جب ان کامنا سامنا نفس ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کریں اس کو آپ نہ پوچھیں ہر دفعہ نفس کے خلاف کرتے ہوئے نفظ کو نہ پوچھیں اب اس کا علاج اس کو بہت پوچھیں اس کا نظر انداز کریں اس کو بہت قدر انداز کریں کسی قدر نہ کہیں اس کی بہت قدر کریں اس سے نفس پوچھتے ہے اس سے نفس پوچھتے ہے اور بال رجش آدمی کی مندر کو روکے ہی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ صالقین کو مال کمانے والوں کے ساتھ مقابلہ رائی محسوس نہیں ہوگی اور ڈگری لینے والوں کے ساتھ مقابلہ رائی محسوس نہیں ہوگی یہ وجہ سے کہیں کہ فلانا نے روحانی کو مال اثر کر دیا تو اتحاد کو مقابلہ رہائی محسوس کر کیونکہ اس کا اثر جو ہے وہ اس جگہ پر ہے جب کسی کا تسکر آئے اور تو محسوس کرے تیرا بات یہ کہ اس کے خلاف بات کر کے اس مزہ سے اس کے مقام کو بٹھاؤ سمجھ لے کہ یہی ہوا حسد کا جذبہ ہے جن کی تشخیص بھی محسوس ہو اور اب اگر کسی آدمی کو احساس ہو گیا کہ میرے میں یہ جی حسد کا جذبہ ہے اور یہ تقاضا کیے جا رہا ہے کہ میں فلاں کے خلاف بولوں اور جہاں جو اس کی تعریف ہو رہی اس کے میں مقام کو بٹھاؤں آگے نے جب اس کو اس بات بعد آئے ہوئے اتقاضے پر عمل کر کے شروع کر دیا اس کو بدل دیے یہ, یہ حاسد ہے اور برائے کے ہے اور اطلاع ہے اور دل چندہ ہے باتم چند ہے جذبہ ہے آدمی کا احساس ہو گیا حصل کا جذبہ ہے مجھے یہ کروانا چاہتا ہے اس جذبے کو دبایا اس پر عمل کیا اس کے خلاف عمل کیا کو اس اصلاح کا فرض وجہ جاصل ہو گیا ہے کہ بار بار سیمچ کب کا رہے گا تو یہ اس وجہ یہ سر پڑھتے پڑھتے پڑھتے مدم ہوتے ہوتے ہوتے انتہائی مدم ہو جائے گا اور اس پر غالب آ جائے گا اور علاوہ آخرت نقصانات کے دنیا کے لحاظ سے بیماریوں کا تقالید کا بے برکتی کے ذریعے بنے ہوئے ہوتے ہیں جذبات ہماری یہ بات دنیا کے لحاظ سے بے کے اور پریشانی کے اور خرابی کے ذریعہ بنے ہوئے ہوتے ہیں عورتیں بہت کہتی ہیں ان میں نور واقع پرانی خبریں اور مانگنا جاشا کلبین سنتی صحیح ہے فائدہ ہو گیا لہری آندی میں آگ لگ جاتی ہے واقعی لگ جاتی ہے بل پڑتے ہیں تو بغیرہ بل محسوس ہوتا ہے اسی کو فائدے کیا ترقی کا سنتی اس کی ترقی پر تکلیف ہوا کرے نفس کو اور اس کے لیے دعائیں مانتا رہا تو کر ترقی ہو تاکہ اس پر نپڑے دبے اس کو تکلیف ہو اور آخر اس کو احساس ہو جب تک میں اس محل سے پچپا نہیں ہوتا اس کے مجبر پر گربے لگانی چھوڑنی نہیں ہے کی دنیا تو سلطان باب نے مطلب کہتے ہیں نا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلانتیاں پاو ہوں ہاں جی اور دوسرا مسئلہ ہے بیچ جہاز اور بیچ کشتیاں بچ بن موہانے ہوں کسرا ہے مہانا کہتے ہیں اس کو جو دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاندیاں جانے ہو سمدروں اور دریاؤں سے گیری دنیا ہے دل کیس کا پورے دور پر کون جانے کی ناز ہیں کشتیاں ہیں مچھلیاں ہیں مگر مش ہیں تیراک ہیں سب اس میں اندر پڑے ہوئے ہیں ان دو دن کی منزل بھی نہیں ہے ساری عمر کی منزل ہے ساری عمر کا سفر ہے ساری عمر کی تیراکی ہے بات کی دنیا میں شاید او دن کی بات تو نہیں ہے